نبی اللہ علی ارتداد سے توبہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کسی دین باطل کو اختیار کیا مثلاً یہودی یا نصرانی ہو گیا جیسے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو مطلب فام میں عیسائی یہودی ظاہر کر دیتے ہیں تو جس نے ایسا کیا وہ اب مسلمان نہ رہا تو وہ توبہ اس کی کب ویلڈ ہوگی اس کا حکم یہ کہ ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا کہ اس دین باطل سے بے زاری و نفرت ظاہر کرے اس سے نفرت کا اظہار کرے اس سے بے زاری کا اظہار کرے اور کلمہ پڑھے دین اسلام قبول کرے جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا ہو جب تک اس کا اقرار نہ کرے گا اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں کہ مثلاً اس نے قیامت کا انکار کر دیا اور کلمہ پڑھتا ہے لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ کیونکہ کلمے کا اس نے بظاہر انکار نہیں کیا تھا اس نے کس کا انکار کیا تھا قیامت کا انکار کیا تھا تو اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ قیامت کا اقرار کرے پھر کلمہ پڑھے قیامت کا جب تک اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا اسلام ویلڈ نہیں رہے گا قبول نہیں کیا جائے گا اگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا تو جب تک اس کا اقرار نہ کرے جس سے انکار کیا ہے اس وقت تک اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا محض کلمہ شہادت پڑھنے سے اس کے اسلام کا حکم نہیں دیا جائے گا وہ تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا روز پڑھ رہا تھا کیوں کہ کلمہ شہادت کا اس نے بظاہر انکار نہ کیا تھا پڑ ہی رہا تھا کب انکار کیا تھا مثلاً اب مثال نماز یا روزے کی فرضیت سے انکار کرے نماز کو فرض نہیں تسلیم کرتا یا روزے کی فرضیت نہیں مانتا انکار کرتا ہے یا شراب اور سور کی حرمت نہ مانے شراب کو حلال کہتا ہے یا سور کو حرام نہیں جانتا تو اس کے اسلام کے لیے شرط کیا ہے شرط یہ کہ جب تک خاص اس امر کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں نماز کی فرضیت کا انکار کیا تھا تو کہہ دے کہ نماز واقعی فرض ہے اقرار کر لے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا یا سور کی حرمت کا انکار کیا تھا کہ سور حرام نہیں ہے تو کہہ دے کہ سور واقعی حرام ہے اور کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا یا شراب کو حلال کہا تھا تو کہہ دے کہ شراب واقعی حرام ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا جب تک اس کا اقرار نہیں کرے گا جس کا انکار کیا تھا اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں کہیں گے اسی طرح اللہ تبارہ کا بطالہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی جناب میں گستاخی سے کافر ہوا تو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا مت انکار کر دیا بالکل ہے ہی نہیں معذ اللہ تو ایسا شخص ہو گیا کافر تو اب اس کے مسلمان ہونے کے لیے اس کا کلمہ پڑھنا ویلڈ کب رہے گا کہ جب وہ اقرار کرے کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب ہے جب تک اس کا اقرار نہیں کرے گا اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا جس طرح کا نہیں ہے کلمہ یہ پڑھتے ہیں لیکن سرکار دعم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو جب تک اس کا اقرار نہیں کریں گے یا جو جو کفریات کی اس سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا کلمہ پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ جی توبہ کا ایک طریقہ اصول بیان کر دیا گیا یوں ہی اگر کوئی کافر اپنے دین باطل سے بیزار ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے اس دین باطل سے بیزاری ظاہر کرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے مسلم کو یہودی صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں یہودیت سے بےزار اور اسلام کو قبول کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد مسلمان ہو گیا عورت یا نابالغ سمجھدار بچہ مرتد ہو جائے تو قتل نہ کریں گے بلکہ کیا کریں گے قید کریں گے جہاں تک کہ توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے قتل کا حکم مرد کے لیے عورت یا نابالغ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا ہاں ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا کو قید میں رکھا جائے گا حاکم اسلام ان کو کیا کرے گا قید کر دے گا توبہ کرے تو ٹھیک ہے توبہ نہیں کرتا تو، قید میں پڑھا رہے نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ مقبول نہیں مرتد اگر ارتدار سے توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے قیامت کا انکار کر کے کافر ہو گیا توبہ کر لی مسلمان ہو جائے گا یا جنت و کا انکار کیا تھا توبہ کر لے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا یا نماز روضے کی فرضیت کا انکار کیا تھا توبہ کر لے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا لیکن اگر اللہ کے کسی نبی کی گستاخی کی تھی تو اس کی توبہ مقبول نہیں کن معنوں پر اس کی وضاحت آ رہی ہے تو مرتد کی توبہ قبول ہے مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے توبہ مقبول نہیں سے مراد. یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہیں کرے گا مرتد کی سزا کیا بیان کی گئی تھی کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا یہ مرتد کی سزا ہے لیکن اگر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان کے احکام بھی اس پر جاری ہو جائیں گے لیکن گستاخ رسول ایسا سخت مرتد ہے کہ اگر کہ یہ توبہ بھی کر لے مسلمان تو ہو جائے گا توبہ کرنے کے بعد لیکن قتل ہونے کا حکم جو اس سے ساخت نہیں ہوگا بادشاہ پھر بھی اس کو قتل کرے گا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا جائے گا کہ دیکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخی یا کسی و نبی کے سامنے گستاخی کرنے والا ہے اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا معاف نہیں ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے بزرگوں نے دن اپنے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے معاملات دیکھنے میں اور سننے میں آئے کہ کوئی شخص کسی ضروریات دین کا انکار کر کے کافر ہوا مرتد ہوا لیکن اس نے توبہ بھی کس طرح کے واقعات ہیں لیکن ایسے واقعات بہت کم نہ ہونے کے برابر بلکل یوں سمجھ لیجیے کہ کنتی میں ہی نہیں ہے اکا دکا شاید ہو تو گستاخ رسول ہوا یعنی کسی نبی کی شان میں بالخصوص سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خدش میں گستاخی کی بنا پر کافر ہوا ایسا شخص بزرگہ نبی خرمات ہم نے اس کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا نہیں توبہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں اس کو آپ دیکھ لیجیے کہ امام آہل سنت نے جن گنے چنے افراد پر حکم تکفیر لگایا امام اہل سنت نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سولہ سولہ سال تک ان کو سمجھایا نہیں مانے اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے خلاف نے سمجھایا مناظرے ہو گئے سب کچھ ہو گیا حتیٰ کہ خود اپنے ہی منہ سے اپنے آپ کو کافر بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے جو کہا واقعی گستاخی ہے ہم مانتے لیکن توبہ نہیں کرے تو بزرگ نے دن کا فرمان بہت ہی زبردست ہے کہ گستاخی رسول کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا کوئی ہو تو اکا دکا ایسا واقعہ ہوا ہوگا عموماً ایسا ہوتا نہیں باہر آپ تو دنیا میں بھی اس کی سزا انتہائی سخت ہے اگرچہ وہ اگر توبہ کر بھی لے بلفرف تو مسلمان کے کا احکام تو اس پر جاری ہو جائیں گے مسلمان ہو جائے گا لیکن بادشاہ اسلام دنیاوی سزا جو اس کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کو قتل ضرور کرے گا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ گستاخ رسول ایسا بدترین مجریم ہے اس کی دنیا میں بھی سزا معاف نہیں ارتداد سے انکار ب منزل توبہ ہے یعنی اگر اپنے ارتداد سے انکار کرے تو انکار بنزل کیا ہے توبہ کسی شخص کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے ایسا کہا ہے آپ کی اس بات سے ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا اس کا یہ انکار کرنا کیا ہے بھائی ٹھیک ہے اگرچہ گواہان عادل سے اس کا ارتداد ثابت ہو اور اگر گواہی گواہ دینے والے گواہی دیں وہ گواہی کے جو شریعت نے جس کو قابل قبور قرار دیا دو مسلمان عقل بالغ مرد یا ایک مسلمان دو عورتیں آقل بالغ عمن گواہوں کا یہ معیار ہوتا ہے بعض معاملات میں اس سے ہٹ کر بھی گواہی ہوتی ہے بارہ دو عقل بالغ مسلمان مرد اس بات کی اگر گواہی دے اور وہ مسلمان کیسے ہو جن کا فسق ظاہر نہ ہو جن کا فسق ظاہر نہ ہو پابندے با ظاہر پابندے شرآ ہو اب جیسے کہ داڑھی منڈا ہے تو وہ فاسق ہو جائے گا تو اس کی گواہی ویلڈ نہیں رہے گی تو جو ایسا ہو کہ جس کی گواہی شریعت نے قابل یا قبول قرار دی ہے وہ گواہی دے کہ اس نے میرے سامنے ایسا کل میں کفر بکا تھا دو جانے اس طرح کی گواہی دیں تو دو جانوں کی گواہی کے باوجود اگر وہ یہ انکار کرتے کہ میں نے ایسا نہیں کہا کہ توبہ کے قائم مقام قرار دیا گویا یہ توبہ کر چکا ہے یہ دیکھیے اگرچہ گواہ نے عادل سے اس کا ابتدا ثابت ہو یعنی اس صورت میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ارتداد تو کیا ہے مگر اب توبہ کر لی ہے لہذا اس کو قتل نہ کیا جائے گا اور ارتداد کے باقی احکام اس پر جاری ہوں گے مثلا اس کی عورت کا نکاح اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا وہ حکم دیا جائے گا دوبارہ نکاح کر اور جو کچھ اعمال کیے تھے سب اکارت ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے حج کی استطاعت رکھتا تو اب پھر حج فرض ہے کہ پہلے حج جو کر چکا بیکار ہو گیا یہ تو تھا کہ جب وہ انکار کر دے تو اس کا انکار توبہ کے کئی مقام مانا گیا اگر اس قول سے انکار نہیں کرتا مگر لا یعنی بے فضول یعنی جو ایسی گفتگو جو فضول ہوتی ہے لا یعنی تقریروں سے اس امر کو اس بات کو صحیح بتاتا ہے جیسا کہ زمانہ حال کے مرتدین کا شیوا ہے موجودہ زمانے کے مرتدین کا شیوا ہے ان کا طریقہ کار ہے تو یہ نہ انکار ہے نہ تو وہ اپنی بات کو کہتے ہیں ہم کہ نے سے کہا ہے لیکن ہمارا مطلب, یہ ہمارا, مطلب یہ ہمارا مطلب یہ ہمارا مطلب یہ ہمارا مطلب یہ ہمارا مطلب یہ ہمارا مطلب یہ تو یہ جو مطلب مطلب بتاتے نا تو مطلب سارے کے سارے کیا ہوتے لا یعنی مطلب ہوتے ہیں تو ان کے مطلب کی کوئی مطلب ایک حیثیت نہیں ہے حکم وہی رہے گا مثال دی جا رہی ہے قادیانی کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خاتم النبیین کے غلط معنیٰ بیان کر کے اپنی نبوت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یا حضرت سیدنا مسیح علیہ عبدالصلاۃ وسلم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ کی شان پاک میں سخت و سخت حملے کرتا ہے گستاخیاں کرتا ہے پھر کیا کہتے ہیں علما اس کی ذریف کرتے تو ہلے کرتا ہے نہیں جی میرا مطلب تو یوں ہے نہیں جی میرا مطلب تو یوں ہے نہیں جناب آپ سمجھے نہیں میرا مطلب یوں ہے آپ یار کیسے آدمی آپ سمجھتے نہیں میرا مطلب یوں ہے تو یوں مطلب نہیں وہ مطلب نہیں یوں مطلب اس کو شکایت سمجھیے کہ ایک شخص تھا گا نہیں مسجد ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کا دوست آیا بڑے دنوں کے بعد آیا دوست کو دیکھ کر خوش ہو گیا بندہ لیکن اس شخص کی جو بیوی تھی جو اس کے مزاج میں چڑچڑا پن تھا جیسے کہ آج کل کی بیویوں میں ہوتا ہے ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو دوست کو دیکھ بڑا خوش ہوا اس کو بٹھایا آو بھگت کی اور کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں خوشی خوشی گیا اور کہا بیگم صاحبہ آج ہمارے دوست آئے ہیں آج آپ نے کیا پکایا وہ ویسے غصے میں تھی ہر وقت خاک وہ بھاگ گیا کہ آج تو گئے کام سے بھی برتن اٹھے گا تو چپ چاپ وہاں سے بھاگ گیا دوست نے وہ جملہ سن لیا دوسرے کمرے میں موجود تھا اس نے کہا کہ یار آپ کی گھر میں جو وہ لگتا ہے کچھ حالت صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں بھی اس نے کہا نہیں نہیں آپ بیٹے آپ اصل میں سمجھے نہیں ہیں اب دیکھیں بات کس طرح بنا رہا ہے آپ اصل میں سمجھے نہیں ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ ہماری زوجا جو ہیں وہ ایک وقت میں کئی کئی زبانیں بولتی ہیں آپ کو پتہ نہیں اچھا مثلا ابھی جو انہوں نے کہا نا خاک تو مسئلہ وہ یہ کہنا اس کا الٹا کرو تو کیا بنے گا بولے گا کاخ اچھا کاخ فارسی کا لفظ ہے فارسی میں کاخ کہتے ہیں محل کو محل تو محل کو اگر الٹا کرو تو کیا بنتا ہے لہم لہم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں تو ہماری بیگم صاحبہ کہہ رہے کہ آج ہم نے گوشت بنایا تو یہ تاویل سنی جائے گی بتائیے یہ تاویل سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی تو یہ اس طرح کی تاویلیں کرتے ہیں بہار اس طرح کی تاویلیں گڑنا یہ گویا کہ اپنی بات کو قائم رکھنا ہے تو ایسا تاویلیں کرنا توبہ نہیں ہے مرکت کی عبادات اور نکاح کا حکم زمانہ اسلام میں کچھ عبادات قضا ہو گئی یعنی کوئی شخص مرتد ہونے سے پہلے نماز و روزے ادا کیا کرتا تھا لیکن بعض اس کی نماز و روزے کیا ہو گئے تھے قدا ہو گئے تھے جب وہ کیا تھا مسلمان تھا تو زمانہ اسلام میں جس وقت وہ مسلمان تھا اس کی کچھ عبادتیں کیا ہو گئی تھیں قدا ہو گئی تھی ادا کرنے سے پہلے کیا ہو گیا ہے مرتد ہو گیا تو ان عبادت کی قدا کرے ان عبادت کی کیا کرے گا جب دوبارہ مسلمان ہوگا تو اس کو حکم دیا جائے گا جس وقت تو مسلمان تھا اس وقت کی نمازیں اور روزے جو بھی تجھ پر تھے سب کو کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے اور جو ادا کر چکا تھا اگرچہ ارتدا سے باطل ہو گئی مگر اس کی قضا نہیں اور جو اس نے ادا کر لی تھی تو ارتدا کی وجہ سے وہ اس کی عبادت تو ضائع ہو گئی نا لیکن ان کی قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا کن کی قضا کا حکم دیا جائے گا جس نے جو اس نے ادا نہیں کی تھی جو ادا کر چکا تھا مثلاً اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زید نے دو ہزار دو میں یہ مسلمان تھا دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار تین تک نمازیں پڑھتا رہا اور اس سے گزشتہ ایک سال پہلے یعنی دو ہزار ایک کا پورا سال اس نے نماز روزے ادا نہیں کیے تھے قداعظ کے تھے اب دو ہزار تین کا عرصہ گزر گیا دو ہزار چار میں یہ برتاد ہو گیا ٹھیک ہے تو اب جو دو ہزار ایک میں اس نے عبادتیں نہیں کی تھی اسلام لائے گا تو قاضی کہے گا اس کو حکم دیا جائے گا کہ ان کی بھی قضا کر جو نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھیں اور جو درمیانی ایک سال اس نے نماز روزے ادا کیے تھے تو وہ ضائع ہو گئے لیکن ان کی قزا کا حکم نہیں دیا جائے گا تو زمانہ اسلام میں کچھ عبادات قضا ہو گئی تھی ادا کرنے سے پہلے مرتب ان عبادات کی قزا کریں اور جو ادا کر چکا تھا اگرچہ ارتدا سے باطل ہو گئی مگر اس کی قضا نہیں اس کی گدا نہیں البتہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج دوبارہ فرض ہوگا حج کا دوبارہ اس کو حکم دیا جائے گا لیکن وہ بھی صورت میں کہ جب صاحب استطاعت ہو اگر کفر قطعی ہو کوئی اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں کوئی احتمال نہیں ہے اگر کفر قطعی ہو تو عورت نکاح سے نکل جائے گی پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے ورنہ عورت جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی عدت گزار کر نکاح کر لے اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے اب اس کا کوئی حق نہیں ہے اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا دوبارہ نکاح نہ کیا تجدید نکاح نہ کیا تو اب جو قربت کرے گا وہ کیا کہلائے زنا کہلائے تو جو بچے پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے وہ ولد الزنا کہلائیں اور اگر کفر قطعی نہ ہو یعنی اس میں احتمالات پائے جاتے ہیں جیسے کہ پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ بعض کفریہ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں احتمالات ہوتے ہیں تو بعض علماء اس کی بنا پر کافر کہتے ہیں بعض اس میں کیا کرتے سکوت کرتے کافر نہیں کہتے تو یہ اس کا بیان ہے اور اگر کفر قطعی نہ ہو یعنی بعض علماء کافر بتاتے ہوں اور بعض نہیں یعنی فقا کے نزدیک کافر اور متکلین کے نزدیک نہیں تو اس صورت میں بھی تجدید اسلام اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا اس صورت میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر عورت کو کسی نے خبر دی کہ تیرا شوہر جب مرتد ہو گیا تو عزت گزار کر عورت نکاح کر سکتی ہے خبر دینے والے دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو خبر دینے والا ہے وہ کیا ہو آ ہو وہی جس کا بھی آپ کو بتایا گیا ایسا ہو کہ جس کی گواہی شریعت نے قابل قبول قرار رہی ہے عورت مرتد ہو گئی پھر اسلام لائی تو شوہر اول سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے سے نکاح کرے اسی پر فتوا ہے اس کو حکم دیا جائے گا کہ پہلے شور ہی کے نکاح میرے دوسرے شوہر سے وہ نکاح نہیں کر سکے وہ یہ سمجھے کہ اتداد سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اب میں دوسرے سے نکاح کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ تو ابھی تک پہلے شور کے نکاح میں اسی سے تجدید نکاح ہو سکتا دوسرے سے طرح نکاح ہو ہی نہیں سکتا مرتد کا نکاح بالاتفاق باطل سارے علماء کا سب کا اتفاق ہے اس پر وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا نہ مسلمہ سے یعنی مسلمان عورت سے بھی نہیں کر سکتا نہ کافرہ سے کسی کافرہ عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا مرت ایسا خبی صحیح ہے نہ مرتدا سے حد مرتد مرد مرتدہ عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا نہ خرا سے یعنی آزاد عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا نہ کنیزہ سے یعنی جو لونڈی ہوتے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا یہ جی اس کا حکم ہے مرتد کا زبیحہ مرتد اگر کوئی جانور ذبح کرے اگرچہ کہ اللہ کا نام لے کر کرے بسم اللہ کر کے ذبح کرے وہ کیا ہے مردار حرام ہے اس کا کھانا حرام یوں ہی کتے یا بعض یا تیس نے جو شکار کیا وہ بھی مردار ہے اگرچہ چھوڑتے وقت بسم اللہ کے لیے کتے اور بعض سے شکار کیا جاتا ہے اس کے بعض شرائط ہے وہ ان اللہ آپ کو دیگر بیان میں بتائے جائیں گے تو اگر اس نے کتے سے شکار کیا شرائط کی روشنی میں یا بعض کو چھوڑا اس سے شکار کیا شرائط کی روشنی میں میں بھی اس کا کیا ہوا شکار کیا کہلائے گا مرداری گواہی نہیں, نہیں ہو سکتا تھا مرتد ہو گیا تھا اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا اس میں مرتد کا کوئی وارث نہیں ہوگا مرتد نے یعنی جب اس نے ارتداد کیا اور ارتداد کے دوران جب تک توبہ نہیں کی تھی یا اسی حالت میں مر گیا بالفرض تو اس وقت جتنا بھی اتنا پیریئڈ ارتداد کی حالت میں گزارا جو بھی اس وقت کمایا اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مال غنیمت ہے وہ کہاں جائے گا مال غنیمت میں اس کے ورثا کو بھی نہیں ملے گا یہ آگے تفصیل آ رہی ہے ارتداد سے ملک جاتی رہتی ہے اب جو جس چیز کا وہ مالک ہے وہ کیا ہو گیا اس کی ملک میں ہی نہ رہی جو کچھ اس کے املاب و اموال تھے سب اس کی ملک سے خارج ہو گئے مگر جب کہ پھر اسلام لائے و کفر سے توبہ کرے تو بدستور مالک ہو جائے گا اور اگر کفر ہی پر مر گیا معذ اللہ یا دارالحرب کو چلا گیا دارالاسلام کو چھوڑ کر دار میں چلا گیا اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں تو زمانہ اسلام کے جو کچھ اموال ہے ان سے اولن اب یہ دارو ڈھلپ چلا گیا مر گیا تو کیا کرے گا قادی قادی یہ کرے گا کہ زمانہ اسلام میں جو کچھ اس نے کمایا تھا ان میں سے پہلے اس کا قرض ادا کرے گا جو جو اس پر قرض تھا پھر جو زمانہ اسلام میں اس کے ذمے تھے وہ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے وہ کیا کرے گا اس کے مسلمان ورثا کو ملے گا اس کے بچے ہوں گے اس کی بیوی ہوگی یا اس کے جو بھی بہن بھائی جو بھی ورثا اس وقت ہوں گے ان کو دے دے گا اور زمانۂ اقتدار میں جو کچھ کمایا اس سے زمانہ ارتداد کے دیون یعنی وہ کردے جو اس نے زمانہ ارتداد میں حاصل کیے تھے وہ ادا کرے گا خادی اس کے بعد جو بچ جائے گا تو وہ کہاں جائے گا سارا کا سارا فے مال غنیمت وہ اب مال غنیمت ہے تو مال غنیمت تو آج کل خیر ہے بیت المال تو ہے ہی نہیں تو غرب اور مساکر فقہ کو حقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا مرتد اگر کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے تو وہ مسلمان ہوگا یا نہیں تو وہ مسلمان ہو جائے گا کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کسی کا کلمہ پڑھانا ضروری نہیں ہے بندہ خود بھی کلمہ پڑھ لے گا مسلمان ہو جائے گا تو کسی مرتد نے اگر کسی کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تو مرتد کے اپنے ارتداب میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن وہ شخص جس نے کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو کافر تھا اس نے تو اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کیا اسلام کو قبول کیا وہ مسلمان ہو جائے گا ولد الزنا کے معنی جو قربت کرے گا وہ زنا ہے اور اس زنا کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا وہ کہلائے گا کلمہ کفر بکنے سے نکاح ختم ہو جاتا تو بعض عورتوں نے سن لیا اپنے میاں سے جان چھڑانے کے لیے کلمہ کفر بک دیا تو فقہ نے حکم بیان کیا کہ ایسا کرنے سے ان کا نکاح نہیں ہوگا دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اس کو یہی حکم دے گا قاضی کے اپنے اسی شوہر سے نکاح کر. اس میں بھی اختلاف علماء کا بعض علماء کے نزدیک اس کا نکاح. نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا قول لیا آپ نے اپنے خطاح میں فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ کلم کفر بکنے سے عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلے گی تو جو عالت نے فرمایا وہی صحیح ہے ہاں زمانہ اسلام میں جو اس کے پاس اموال تھے وہ اس کے مسلم ورثا کو دیے جائیں گے زمانہ اسلام میں جو آگے جو بیان کیا نا انیس میں کہ جو جو زمانہ اسلام میں اس کے پاس تھا تو اگر اسی حالت پر مر گیا تو جو اس نے زمانہ اسلام میں کمایا تھا جو اس کے پاس جائیداد تھی وہ اس کے مسلم وراسا میں تقسیم کیا جائے گا اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا تھا وہ مال غنیمت ورسہ میں اگر کوئی مسلم نہ ہو تو پھر وہ بھی مالک غنیمت میں جائے گا کسی بدعقیدہ کے گھر کی طرف سے گوشت آ گیا تو کیا وہ اس کو آرام کہیں گے جی آپ ارشاد فرمائیے کیا کہیں گے اسلام بھائی جواب دیں گے اس کا یہ کل سوال آئے گا اس کو لکھ لیں آپ بھائی اسلامی بھائی جب تک ہمیں کسی کے کافر ہونے کا یقینی طور پر معلوم ہی نہیں تو ہم اس کو کافر کیوں کہیں یہ تازیر کے میں آپ نے نہیں پڑھا یہ باقاعدہ کہا تھا کہ یہ ہمارا سارا گاؤں آبی ہے اس کو تو تاجر ہے جو یہ کہتا ہے تو اس طرح کا جی ہمارا سارا گاؤں ایسا ہے اس کو تاجر کرے گا کاضر کہ نے ایسا کیوں کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کسی کو بد तो تو کسی کو कहना کہنا بھی منع کیا گیا جب تک کہ ہمیں ہمارے پاس ना نہ ہو پیچھے مسئلہ گزرا کسی کو فاسک کہ دیا فاسک کاضی اس کو تاجر کرے گا کیا اس میں فک پایا بھائی تھی اگر نہیں بتا سکا سبت نہ دے سکا تو کاضی اس کو تازر کرے گا ہاں جس کا بد عقیدہ ہونا مشہور ہو یا جس کا گستاخ رسول ہونا مشہور ہو یا خود آپ نے اپنے کانوں سے اس کو سنا ہو گستاخر یا خود اس نے اقرار کیا ہو پھر وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گا میٹھے میٹھے اسلائی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے انشاء اللہ علی الحبیب